بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جنافکون قلو نشحد انك لرسول يعلم انك لرسول يشحد ان کل وسول اللہ و اللہ یا کل وسول و یشہد ان المافی نل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 اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں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 ہم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسولِ خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو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 ومن يفعل ذلك هم مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں